اس میں دیکھیے ہمارے علماء نے اتنی رعایت دی ہے کہ جو آپ نے قرض دیا ہے وہ مال تو آپ ہی کا ہے اور ابھی آپ کو ملا نہیں صورت تو یہ ہے کہ آپ سارے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور اس کی بھی نکالیں لیکن اس میں اتنی رعایت دی کہ آپ جو مال مقروض ہے پھسا ہوا ہے کہیں اس مال کی زکا آپ جب نکالیں جب مال مل جائے آپ کو جو آپ کے پاس نقد ہے اس کی تو ابھی نکال دیں جو مال ابھی ملا نہیں اس کی زکوت اس وقت نکالی کہ جب وہ مال آپ کو مل جائے لیکن وہ مال آپ کو اگر پانچ سال کے بعد میں ملا تو پانچ سال کی پھر پوری نکالنی ہوگی آپ تو اتنی رعایت